بسم اللہ صحمن علیہ وحمد محمد ہے میں حضرت سکن معاشی میں شاستم اللہ عرصہ سلام عرب باقی تمام سامعین السّلام عرب اور فقل آمد کا سلسلہ در درس نمبر تیس آپ حضرت کے مبالکانہ تک پہنچا رہا ہوں اور سفر نمبر بائیس ہے جاس جو فقہ لکھا ہے اس تجمے کے اس تجمے کا اور سطر نمبر ایک سے شروع ہو رہا ہے اس میں پانی کی مختلف صورتوں کے بارے میں احکامات بیان ہو رہا ہے تو حضرت حضرت فرما رہے ہیں والماء الراکت ماں یعنی پانی راکت رکا ہوا رکا ہوا پانی جیسے کسی تالاب میں یا کسی حوث میں یا ٹنکی میں رکا ہوا پانی ہے اور وہ پانی انلم یصمل اس کو استعمال نہیں کیا تازہ پانی تھا اس میں ڈالا ہوا تھا اس میں تھا ہاں جی تو رکا ہوا پانی اگر لم یو اس کو استعمال نہیں کیا وہ تغا لیکن تغیر ہوا اس کا رنگ چینج ہوا بطول علم سے زیادہ عرصہ اس جگہ پر ٹھیرے رہنے کی وجہ سے تالاب میں ٹانکی میں پانی زیادہ عرصہ ٹھہرے رہنے کی وجہ سے اس کے رنگ میں تبدیلی آ گیا ورجہ کہ تغیر ہونے کا بھی طول سے زیادہ عرصہ وہاں ٹھہرے رہنے کی وجہ سے رکے رہنے کی وجہ سے تو یہ پانی کیا ہے ہینڈ ہاں ٹینکی میں کچھ عرصے پڑا ہوا ہے اس میں کوئی نجیس چیز نہیں گرا ہے یہ استعمال کیا ہوا پانی بھی نہیں ہے تازہ پانی تھا اور صرف وہاں زیادہ عرصہ رہنے کی وجہ سے ہاں جی اس کا رنگ تبدیل ہو گیا کوئی یا ممکن ہے بو میں تھوڑا فرق آ گیا اور اس کے ٹیسٹ میں فرق آ چکا تو اس طرح میں جو ہے زیادہ عرصہ ٹھہرنے کی وجہ سے اس میں تاغیر آیا ہے تو کان طاہرن تو یہ پانی پھر بھی پاک ہے اور متحرن پاک کرنے والا ہے ہاں تو اس پانی کو کوئی حرض نہیں خواب استعمال کا سکتے ہے کیونکہ زیادہ ٹھینے سے اس کے آرام تھوڑا سیفور ہوتے جب پیلا ہو جاتا ہے تو وہ اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتے ہیں وہ پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے اس کے استعمال پہ صحیح طور پر کوئی مسئلہ نہیں آگے فرماتے ہیں وہی اگر وہ ہے استعمال و مائل مشمش استعمال کرنا وضو غسل وغیرہ میں ہاتھ منہ دھونے میں استعمال کرنا اس پانی کا جس کو ماول مشمس مشمس یعنی شم سن سے ہے یعنی سورج کی دھوپ میں رکھ کر گرم کیا وہ پانی وہ بھی برتن میں رکھ کر کسی برتن میں رکھ کر آپ نے مثلاً چھت پہ رکھا یا ایسی جگہ رکھا جہاں اس پر دھوپ لگے ڈائریکٹ اور پھر سورج اور برتن میں رکھ کر جو ہے وہ کسی برتن میں رکھ کر پھل ابانی یعنی برتن میں رکھ کر اور مشمس سورج کی گرمی سے گرم کیا وہ پانی یا گروما اس کا استعمال فرماتے ہیں ہے حرام نہیں مغروح ہے وہ بھی وجہ ہے کہ اسے کہتے ہیں اس سے برس کی بیماری پیدا ہوتے ہیں ہاں انسان کی جلد سفید ہو جاتے ہیں اور بہت خارج بھی آ جاتی اس کو کوڑا بولا سفید کوڑا بولا ہے فرماتے ہیں مکروح ہے استعمال کرنا استعمال الماء اس پانی کے استعمال کرنا المشمش جو اس کو سورج کی گرمی کے ذریعے سے دھوپ کے ذریعے سے گرم کیا ہے پھل عوانی برتنوں میں رکھ کر یا کبھی اس نے نہر میں رکھ تالاب میں ہو کر جو کہ زمین پر ہے وہ اتنا نقصان نہیں ہے اس پر پاس دھوپ اس وجہ سے یعنی کسی برتن میں لے کر آپ نے اس پر سے گرم کریں تو وہ مقروع ہے ہاں جی لین وجہ کیا کیونکہ ممکن ہے انیور سا یہ یہ پانی پیدا کرے البرس ہے برس کی پیمانی یہ موجب بن جائے برس کی بیماری کا ہاں جی تو اس وجہ سے راہ بھی کیونکہ اس سے برس کی بیماری پیدا ہونے کا کھانے جو کہ ایک دوسرے کو لگنے والے بھی امکان ہے اور انسان کے خصوصاً چہرہ وغیرہ پر یہ بدنما ہوتا ہے خود کو تعلیم حالا اس لیے اس بیماری کے پیدا ہونے کا ممکن ہے اس لیے اس کا استعمال سورج کی گرمی میں برتن میں رکھے ہوئے پانی کا استعمال سورج سے, سے گرم کر کے وہ مخوہ یعنی کیونکہ اس سے یم کے ہے ممکن ہے یوریسا پیدا کرے سبب بن جائے برس کی بیماری کی پھر نیا منظر اور ہیں آپ کے پانی ہے تازہ پانی ہے فریش پانی تھا اس میں کوئی پاک چیز گیا جیسے نمک ڈالا اس یا صابن اس میں گرا یا اشنان زعفران اس میں گرا سارے پاک چیزیں اس وجہ سے اس کے کلر وغیرہ میں چینج ہو گیا ہیں اس کے تو اس سے یا اس کے اوصاف میں تبدیلی آ تو وہ او کوئی حرف نہیں المغیر تبدیل کرنے والا تاغیر دینے والے الماء پانی کو پانی کی جیسے رنگ وغیرہ کو تبدیل کرنے والا یا ٹیس کو تبدیل کرنے والا چیز جو ہے ان کا نا توراً اگر وہ خود پاک ہو جیسے کچھ صابن جیسے صابن و لشنان کا نام ہے ہاں جی پہلے زمانے میں استعمال ہوتے تھے کپڑا وغیرہ صاف کرنے کے لیے وہ زعفران تو سب کو پتہ ہے زعفران ہاں وغیرہ اس کے علاوہ کوئی اور پاک چیز جیسے نمک میں نے مثال دیا ہاں جی تو یہ چیزیں اس پانی میں ڈالنے کی وجہ سے یا گرنے کی وجہ سے اس کا اس میں تغیر آیا تو کم از کم تعریر جیسے رام میں تغیر آ گیا یا اس کے ٹیسٹ میں تبدیل آ گیا تو لا غ تو یہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتا ہے پھر متحریتیں اس پانی کے پاک ہونے میں اور پاک کرنے والا ہونے میں تو اس میں اس کی پاکیزگی میں پاک کرنے اور پاک ہونے کی جو صفحت ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا ہے وہ پانی جیسے پہلے بھی پاک تھا ابھی بھی پاک ہے پہلے بھی پاک کرنے والا تھا ابھی پاک کرنے والا ہے اس میں ایک شرط لگا رہے ہیں معلوم یکد ہی میں ہی آپ نے جو چیز اس میں شامل کیا ہے ہاں جی اس میں ڈالا جیسے وہ گھاس وغیرہ دہاز زعفرن نمک ڈالا یا جیسے میں نے ہاں جی کوئی اور چیز اس میں ڈالا ڈالنے کی وجہ سے اس کی جو مائع ہونے کی صفت ہے میں ہی یعنی مائع ہونے سے بہنے کی جو صفت ہے جو پانی کی طبیعی صفت ہے اس کو نقصان نہ پہنچائے یعنی یہ جو ہے گاڑھا نہ ہو جائے اب بہنے کی صفت سالف ہو جائے بلے چوکھنا ہو جائے ہاں جی بلے چخوں پھر جو ہے گاڑا ہو گیا تو پھر اب میں جو یہ کپڑے کے اجزا میں جا کر کس چیز کو پاک کرنے کی اس کی صلاحیت ختم ہو گیا تو ایسی صورت میں پھر وہ پاک ہے پاک کرنے والا نہیں ہیں ان لیے فرمایا ان چیزوں کوئی پاک چیز سے پانی کے راہ میں تبدیلی آ جائے تو کوئی نقصان نہیں ہے اس کی پاک کرنے والی صفت میں پاک ہونے میں ایک شاید یہ جب تک جو چیز آپ نے ملا ہے اس کی وجہ سے نقصان نہ پہنچے پھر میں ہی اس چیز کے مائے ہونے کے صفت میں پانی کے مائے ہونے کے صفت میں نہ نقصان یعنی آپ نے وہ چیز زیادہ ڈالا اس وجہ سے وہ چیز اب مائع شکل نہیں رہا گاڑا ہو گیا ہاں جس کو بلے شکل سنس تو ایسی صورت میں پھر جو ہے وہ پانی اب پاک ہے پھر پاک کھانے والا نہیں رہے گا نایم اللہ پھر آگے فرماتے ہیں نچوڑا ہوا پانی کے حوالے سے فرماتے ہیں چیز کو مختلف چیز کو نینا صرف جیسے پھل فروٹ کو لینا ہان دراخت کو نینا مختلف چیز کو دیش ہوئی حکم و بیانا الموصر موسر چوڑا ہوا موثر اثر عثر نچوڑنے کے بارے میں ما الموصر نہ چوڑا ہوا پانی جیسے مختلف قسم کے جوس ہاں جی منا شجر کسی طرح سے نچڑا ہوا پانی ہے ابھی سمرے کسی پھل سے غیرے میں اس علاوہ چیز علاوہ کسی اور چیز سے نچڑا ہوا پانی اس یوز استعمال وہ سے اس پانی کے استعمال ہو اس کو آب مذاق بولتے ہیں یعنی مخلوط پانی فقر اسلام میں تو جائے سے اس کے استعمال کرنا فی اجالت نجازتی زائل کرنے کے لیے ناپاک چیزوں کو اور ناپاک چیز کو کپڑے سے ہاں جی کہیں سے بھی زائل کرنے کے لیے اسمال کر سکتے وہ چیز اس پانی کی ذرا وہاں سے زائل ہو جائے گا یعنی ہٹ جائے گا وہ چیز بظاہر اب وہ ناپاک چیز آپ کو نظر نہیں آئے گا اس پانی کے ذریعے سے دہنے سے اور یہ اس کے جعلسائی نجازت کے لیے لیس نزافاتی صفائی کے خاطر تب آپ نے اس اس پانی سے ہاں جی اس نچڑے پانی سے دوہ لیا نہیں نجی چیز کو تو وہ یقیناً صاف ہو جاتا ہے ہاں یہ صاف ہو جاتا ہے نظافت حاصل ہوگا تو یہاں پر میں نزافت صفائی کے لیے لال لط لی حالت پاکی کے لیے اس سے پاک نہیں ہوتی صاف ہوتی ہے لیکن اس پھر استعمال کے فائدے کیا ہے تو یہ اس بات کہتے ہیں لتا تاکہ آپ کو حاصل لط حالت پاکی بعد ہو اس کے بعد پہلے نجاست کو آپ اس نہ چھوڑے پانی سے دور کریں پھر آپ کو پاکی حاصل ہو جائیں کیسے بی من ایمنلم تھوڑا سا تازہ پانی استعمال کر کے یعنی شل ملا ہاں جی, اس کو آخر میں جو ہے آ, جو, تھوڑا سا پاک پانی میں اس کو ڈبو دیں ہاں جی اس کو نچوڑیں اس کے اوپر ڈال کر تو پھر وہ تھوڑا پانی کے پاک پانی استعمال کریں تازہ پانی صاف پانی ہاں جی نارمل پانی تو, تو پھر وہ پاک ہو جائے گا تو پہلے چونکہ صفائی استعمال حاصل ہوتے ہیں پھر پاکیں لہٰذا پہلے وہ نچوڑے پانی کو استعمال کر کے ناپاک اس کو ظائل کریں پھر پاک پانی کے ذریعے سے اس کے اوپر ڈال کر اس کو نہ کر اس کو پھر پاک بھی کریں تو پاک ہوگا پھر مات لیکن یہ یہ ظال کا اس طرح سے چیزوں کو پاک کرنا جی پہلے نچوڑا پانی استعمال کریں پھر تازہ پانی تھوڑا ڈال کر نچوڑ کر پاک کرنا یہ سلزلہ کا حکم ہے پھر اس ذات اس واقعی جب پانی بہت مہنگا ہو جائے نایاب ہو جائے وہ قلتیں وہ پانی تھوڑا ہے منگا ہو گیا نایاب ہو گیا اور پانی بہت تھوڑا ہے تو ایسے موقعوں پر آپ کو اور بھی پانی کی ضرورتیں ہیں کھان پین بہت چیزوں کے لیے تو پھر اس بعد نہ آپ کے پاس اور نچوڑا وہ نچوڑا ہوا پانی ہے تو اس کو آپ استعمال کریں گے استعمال کر کے ناپاک چیز کو آپ وہاں سے پہلے ہٹائیں گے پھر تازہ پانی ڈال کے اس کو ہاں کر صاف کریں گے اس کے اوپر بہا کر ایک دو دفعہ اوپر ڈالا نچوڑا تو وہ پاک ہو جائے گا نچی سے تین دفعہ ڈالا چلو زیادہ دا دا، زیادہ اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں پھر کیونکہ مواد مجبوری ہے فرمایا یہ پانی کی قلت کے موقعوں پر ہیں اور پانی نایاب منگا ہونے عزت یعنی پانی منگا ہونے کے معنی میں پانی منگا ہو اور قلیل ہو تو پھر یہ صورت ہے سے یہ بحث ختم ہو اس کے بعد فرماتے ہیں کن کن چیزوں کا لوگوں کا ہاں جی, کا جھوٹا حرام ہے کہتی کہتی کا خش الر دے دے کہا حرام ہے یعنی کہ اگر نے کسی پانی میں کھانے پہ منھ لگایا ہے یا کسی انسان نے منہ لگایا تو کون کون سے لوگوں کا ہے جھوٹا ہمارے لیے حرام ہے اور کون ناپاک ہے کن کن کا پاک ہے جانوروں کا انسانوں کا وہ فرما رہا ہے جوھے کا حکم فرماتے ہیں وہ شور المسلم شور کے معنی جوھا استعمال بے شیز کو ایسے ایسے زو سے نہ لطف چیز کو تھوم سے نہ شنچے لطف چیز کو ہاں تو وہ شور الموسن کا جوٹھا و ما یوں اور ان تمام جانوروں کا جوھا جن کا گوشت کھایا جاتا ہے یعنی حلال گوشت جانوروں کا جوٹھا وہ کیا ہے ان کا جوھا اگر ایک پانی اس میں ایک چک میں عسمان نے پانی پیا ہے یا کسی حلال گوشت جانور نے منہ ڈال کے وہاں سے پانی ڈالا پیا ہے اور اس کے منہ پر کسی قسم کی نجاست کا اثر نہیں ہے پاک ہے تو پھر جو ہے وہ پانی تاحر پاک ہے اور متحرن پاک کرنے والا بھی ہے تو یہ تو یہ ہو گیا مسلمان اور حلال گوشت جانور کا جوٹھا پاک ہے پاک کھانے والا ہے اور سور بھی اس کے برا کتے کا جوھا الخنجیر اور خنجیر کا جوٹھا ہاں جی اور سور کا جیسے سور بولتے ہیں ماتھ کا پھاق زمین سور باتی کا پھاق زمین تو جھوٹے کتے کا جھوٹا سور کا جوھا والافر اور کافر کا جھوٹا نہ جیسن یہ سب ناپاک ہیں ناپاک ہیں خود ناپاک ہیں وہ منجسم دوسری چیزوں کو ناپاک کرنے والا ہے مثلا ایک برتن پانی ایک جگ پانی اس میں کافر نے ہاتھ منہ ڈالا اس نے پیا پی یا اس نے جو ہے ہا ہاتھ ڈالا ہا تو یہ بھی جوھے میں شامل ہو جاتی ہے تو پھر اس کو آپ جہاں بھی استعمال کریں گے اس کو نجیز کرے گا پاک نہیں کرے گا وہ لیکن وہ جانور جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے ہاں جی گوشت نہیں کھایا جاتا ہے تو ان کا جوٹھا کیا ہے وہ شوروں مالا جوٹھا ان جانوروں کا نہیں کھایا جاتا ہے لہٰن اس کا گوشت تو مخرو اس کا استعمال مخروح ہے شرن بات یہ ہے کہ ولاقل اچھی ہے لیکن اگر وہ جانور جو حرام گوشت ہے وہ مردار خور ہو ہے وہ جانور جو ہے حرام گوشت ہونے ساتھ ساتھ وہ مردار بھی کھاتا ہے شکار کر کے جیسے ہاں تو اسر میں کیا ہے جیسے بلہ ہے بلی ہے وہ ہاں حرام گوشت بھی ہے اور شکار بھی کرتا ہے چوہا وغیرہ پرندوں کو شکار کر لیتا ہے تو کا جوٹھا جو ہے فرماتے ہیں اگر وہ جانور لالان گوشت ہو اور مردار خور ہو آکل یعنی کھانے والے چیف مردار ہاں جی اور وہ مردار خور ہو لیکن لا یہ سرو الافام ہے لیکن دوسرے کو ایک کھم چکا اس, اس کے منہ پر کوئی نجیس چیز کا آثار کوئی خون مون وغیرہ نہیں ہے ظاہر نہیں ہو رہا کہ اس نے تازہ کوئی شکار کیا ہو ہاں جی ایسی کوئی چیز ظاہر نہیں ہے تو اس سورج میں جو ہے لا یا سر اعلیٰ غیر یغیر کوئی ناپاک چیز اگر اس کے منہ پر ظاہر نہیں ہے تو اشد کا رہا تھا تو شدید کا رہا تھا حرام کے نزدیک ہے اس کے استعمال وہیں ظاہر اور اگر اس کے منہ پر کسی ناپاک جس کا جیسے خون بون وغیرہ لگا ہوا ہے یہ آپ نے دیکھا ابھی ابھی اس نے شکار کیا ہے تو فی لاتہ نہ جا ہو پھر تو اس کے ناپاک ہونے میں کوئی شکش ہوا نہیں ہے اس کے ناپاکی مافی نہیں ہے پھر تو وہ چیز ضرور ناپاک ہو گیا کچھ پھر اس کا استعمال کسی صورت میں جائز نہیں ہے اس کے بعد فون مارتے ہیں وہ ما توڑ کا پانی میں مر جائے پھر پانی مائع پانی میں ہیوان ہونے کے ایسا جانور کہ مول ہو اس کا جائے پیدائش الماء خود پانی ہے وہ پانی میں پیدا ہوتا ہے وہ اس پانی میں مارے جیسے کسماک مچھلی و سرطان کیکڑا وغیرہ میں جس پانی کے جانور ہاں جی تو پانی کی جانور پانی میں مرے جیسے تالاب وغیرہ مرے اور منل ہوا میں یا وہ حشرات کیڑے مکوڑے کی مالا نفس لا سا لن مالا جن کے لیے نہیں ہے نفس جان بہنے والا خون نہیں ہے اس کے اگر گردان کاٹیں کوئی بھی کاٹ بہنے والا خون اس میں نہیں ہے اس کو بولتے ہیں نفس سایلا بہنے والا خون نہیں رکھتا جیسے کلبکی جیسے مکھی وال مچھر سے زمبور برانسیرا والا اگر بچھوس گلٹوس تو لمبش تو اس پانی سے ناپاک نہیں ان چیزوں کے جان اس چیز میں مرنے سے وہ چیز پانی ناپاک نہیں ہوتی ہے کسی <تصفح> چیز میں پاک چیز میں یہ چیزیں گریں ہاں جی مثلاً تو اسے وہ چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے یہ مجموعی طور پر جو ہے جن میں رجحان نہیں ہے جیسے ہاں جی پانی میں مکھی گیا مچھر گیا بچھو گیا ہاں جی تو بیڑ وغیرہ گیا زیان مجھے چونکہ ان کا خون نہیں ہے یہ گھری تو ناپاکا نہیں ہوتی ہے انہیں کل آج کا درس ہے ہاں اختتام ہوتا ہے خدا تعالیٰ شریت و دن و جن میں سے جان کر عمل کرنے کی تو